رحيم ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبتم من عند الله خيرا لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم سبحان اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آیت نمبر ایک سو تین ہے اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے آج نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا جو جادوگری میں پڑ گئے اور کفری شرکیہ تعویز ٹونے کرنے لگے دم پھوکے مارنے لگے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشا فرمایا ولاً و تقول مصوبۃم خیر میں اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقبہ اختیار کرتے ہیں حرام خوری نہ کرتے حرام کاری نہ کرتے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تعویذ توڑے کرنے والے نوز بلّہ ظالق ایسی ایسی اوچھی حرکتیں کر کے تعویذ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی ویسی ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے ہاں یعنی کہ آج کل جادو تو اتنا عام ہو چکا ہے بزرگوں کی صورت میں بیٹھے ہیں جادو کرنے والے بزرگوں والا لباس پہن کر اور بیٹھے تعلیم دیتے ہیں جادو کی ماہر گلا رکھا ہوا ہے کا ہماری قوم لٹو ہو جاتی ہے بند تو بڑا عشق رسول ہے جی کیا دلیل ہے گیارہویں کرتے جی وہ یہ نہیں پتا وہ لوگوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا منو لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یار کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی نا ایک جانور کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا ہے جانور تک کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے آج یہاں کیا ہو رہا ہے مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے السلام کا فرمان شریف کیا ہے میں تم میں سے اس وقت بندہ مومن نہیں ہو سکتا اور مومن کی تعریف حضور نے یہ فرمائی میں کہ مومن بندہ وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہ بتائیں جو رب کا نام اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کا نام لینے والا بندہ ہی مر جائے جو رب کا نام اس لیے پڑھ رہا ہے رب کا بندہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے بتائیں اس سے بھی بڑا کو بے تین ہوگا آج مولوی کو تو کہا جاتا ہے جناب یہ پیسے لیتے ہیں قرآن پڑھا کے اچھے کام کر کے پیسے لیتے ہیں تعلیم کے پیسے لیتے ہیں نماز پڑھا کے پیسے لیتے ہیں بتائیں جو مسلمان کا نقصان کر کے پیسے لیتا ہے ایسا بندہ تو پکا شیطان ہے بھائی پکا شیطان ہے آپ کو پتہ نہ بندہ ایسا ہے اس کے ساتھ تعلق قطع کرنا واجب ہے اس کی شادی بیاہ میں جانا حرام ہے بندہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا ہے اس کے جنازے میں نہ جائیں جو کفری اور شرکیہ جناب وظیفے پڑھ کے ٹوٹکے کر کے الٹا قرآن پڑھ کے بندہ مرتد ہے مسلمان ہے ہی نہیں اسلام چھوڑ چکا ہے وہ تو کافر ہو چکا ہے چاہے اپنے آپ کو پیر کہتا رہے چاہے اپنے آپ کو حوصل زمان کہتا رہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا بولو مسلم خیر نہ یہ جو لوگ ہیں نا سارے اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لامہ صوبہ خیر تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہترین اجر تھا لیکن انہوں نے کیا کیا دم پھوکے مار کے لوگوں سے بٹورنا شروع کر دیا ذالک ایک بندہ تھا وہ جدوگر تھا اپنے آپ کو پیر کہلواتا تھا یہ لفظ پیر کی بھی تو ہے اپنے آپ کو پیر کرواتا تھا اور رات کے وقت اپنے اوپر گندگی پخانا مل کے نگیوں کے گلی میں دوڑ لگاتا تھا جس پر وہ عمل کرتا اس بندے کی بھی حالت وہی ہو جاتی بندے پگل ہو جاتا بتائیں جہاں تک یہ حالت پہنچ چکی ہو ایسے کئی سارے لوگ ہیں بیچارے چارے پریشان ہوتے ہیں کپڑے رکھتے ہیں ان کے کپڑوں کو جناب کاٹ دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے کوئی چیز نہیں ہوگی گھر میں آگ لگا دی جائے گی جناب ایسی آگ لگ جائے گی گھر میں کئی بار ان کے گھر جناب بھڑک اٹھے ہیں بیچاروں کے اور کپڑوں کو جناب خون لگ جائے گا ایسے کپڑے پیٹی میں پڑے ہوئے صندوق میں پڑے ہوئے کپڑوں کو خون لگ جائے گا کپڑے نکالتے ہیں خون خون ہوتے ہیں اتنے بیچارے لوگ پریشان ہیں نوز بلّہ بن ڈالے اور یہ بیٹھے سب سے بڑے فسادی ہیں اس وقت جو بیٹھے ہیں نا وہ یہی لوگ ہیں اور افسوس والی بات یہ ہے جو بندہ اتنا بڑا فسادی ہے رسول اللہ علیہ سلام کی امت کا دشمن ہے کتا چار پیسوں میں خاطر رسول اللہ علیہ السلام کی امت کو تکلیف دے رہا ہے چار پیسوں میں خاطر اور آج ایک بندہ اچھا ہماری دشمنی کس سے ہوتی ہے اپنے رشتے دار سے آگے سے وہ یہ کیا دے گا کہ تیرے کسی قریبی نے کی ہے ہمارا دھیان فوراً سے پہلے بھائی پر اور بھائی بھیج بھی جائے گا کہ انہوں نے کیا ہے اگر بیوی بی کے ساتھ نہیں بنتی تو سیدھا ساتھ پڑ جائے گا یا نہیں ایسا بندے چار پانچ پکے ہی ہیں انہیں پر ریزین جائے گا انہوں نے کیا ہے. توجہ انہی کی طرف ہی جائے گی تو بتائیں جی اصل بدماش ہے کون؟ وہی, وہی جادوگر ہے جسے ہم پیر کہتے ہیں ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں یہ منہوس ایسے ایسے وظیفے دینے کے لیے اور ایسے ایسے جناب نسخے بتانے کے لیے کئی سارے لوگ ہیں جو مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں ایسے کاموں کے لیے میں سنتے نہیں جب وہ شروع کرتے ہیں فون بند تو تو میں نہیں مجھے لیکن میں کیا مو دکھاؤں گا بیٹے اور باپ کو بدگمان کر دے یا مالک اور اس کے نوکر غلام سے بدگمان کر دے دونوں کو آپس میں لڑا دے آقا علیہ میں, میں جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافر سے آئے گی ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا تو جو زلیل زلیل, زلیل زلیل ہی کہیں اور کیا کہیں جو زلیل ایسا شخص جو ہے ہزاروں مسلمانوں گھر اجاڑ چکا ہو بتائیں اور یہ ایسے کمینے ہیں لوگوں کے حمل باندھ دیتے ہیں حمل باندھ دیتے ہیں کئیوں کے نکاح باندھ دیتے ہیں ایک بندہ ہے میں اسے جانتا ہوں وہ پانچ ہزار روپے لیتا ہے پانچ سال کے لیے نکاح باندھ دیتا ہے مجال ہے اس لڑکی کا نکاح ہو جائے کہیں نکاح نہیں ہونے دیتا اور اکثر ایسے کمینے لوگ جاتے ہیں اس کے پاس جن کے اشٹ میں کے تعلق ہوتے ہیں اس کا کہیں نہ ہو گھر بیٹھی رہے پھر میرے ساتھ نکاح ہو جائے اس کا اور وہ باندھ کے نا نکاح اس کا وہ جناب کو روٹیاں تیار کرتے ہیں اس میں سویاں ڈال دیتے ہیں اچھے بڑے رشتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں اچھے بڑے رشتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں براتے تک واپس چلی جاتی بتائیں ایسی لڑائیاں ڈالتے ہیں میں ایک بندے نے مجھے خود بتایا اے؟ اے؟ اور کہتا جی میرا کسی عورت کے ساتھ تعلق تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا کہتا جی رات کو پتہ چلا کہ صبح برات آ رہی ہے کہتا کہتا میں پھر ایک عامل کے پاس گیا کہ روپیہ پچاس ہزار اس کے سامنے رکھا میں نے کہا برات یہ ڈولی نہیں نکلنی چاہیے یہاں سے کہتا اس نے کہا ٹھیک ہے کہتا جی برات آئی ہوئی گھر میں لڑائی ڈال گئی لڑائی پڑ گئی وہاں بارات واپس چلی گئی خالی ہاتھ واپس چلے گئے بتائیں یہ مسلمانوں کی رسول الازام کی امت کے خیر بیٹھے ہیں تو بھیا اصل دشمن یہی لوگ ہیں بےغرت یہ جو جھیلی پیر بیٹھے ہیں پیر بن کے بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جائیں آپ کسی کا تخوا چیک کرنا ہو نا پیر کا باہر لکھا ہوگا پیرے طریقے درابر شریعت جا کے اسے کہیں جی میں اس طرح گھر کی کسی لڑکی کے ساتھ عشق کرتا ہوں اور میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں تو آپ کو تویز دے دیجئے وہ گھر سے بھاگ آئے فورم سے پہلے اگر طویز دینے کے لیے تیار ہو جائے چار پیسے دیکھ کے تو آپ سمجھ لیں وہ پیرے طریقے برابر شریت نہیں ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو امت کی مائیں بہنیں بہن بیٹیاں ان کی کا چور ہے وہ عزتوں کا چور ہے وہ بندہ نہ وہ کا جو بندہ تیرے پاس آیا ایسی بات لے کے تیرا کام بندہ تھا انسان کا بچہ بند اس کام میں نہ پڑھ یا اپنے ماں باپ کو کسی کو بھیج وہ جا کے ان سے بات کریں یہ جادو ٹونے پہ اترانا یہ کون سے طریقے بتائیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشہ فرمایا ہمارے یہ لوگ جو بے چلے نا پکڑ کے ایسی ایسی چیزیں صب تم آئند خیر میں اگر یہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کے لیے بہترین عجر تھا لیکن انہوں نے اپنا اجر یہی لے لیا جو وظیفے پڑھے تھے انہوں نے چلے کیے تھے وہ سارے کے سارے یہیں پکر کر چکے ہیں کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے لو کانو یا کاش کے یہ لوگ جانتے ان کو پتہ چل جاتا انہیں پتہ چل جاتا دنیا قیمتی ہے یا آخرت کیمتی ہے انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ وظیفے میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے ہیں یا مسلمانوں گھروں میں لڑائی ڈالنے لئے پڑھنے ایک بندہ مجھے خود بتا رہا تھا مجھے کہہ رہا کہ بڑا متقی بنتا ہے وہ بڑا تقوی والا دھانا اور پھنے خواہ بنتا ہے جب بیٹھتا ہے تو باتیں کرے گا ایسے اس سے بڑا فراتوری کوئی نہیں ہے اس بندہ نے مجھے خود بتایا کہتا کہ یہ ایک بندہ ہے وہ جادو کرتا ہے وہ قرآن الٹا پڑتا ہے قرآن پاک کو ایسے پڑھ رہے نا وہ قرآن کی آیتوں کو الٹا پڑتا ہے پٹھا پڑتا ہے, ہے. کہ ہے ہے. ہے بندے کو حدیث شریف ہے غنی رضی اللہ تعالی نے جادوگروں کو قتل کروایا تھا جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو بتائیں جسے قتل کرنے کا حکم ہو جسے اسلام کہے کہ اسے اسے ختم کر دیا جائے اسلام کی حکومت نہیں ہے ورنہ ایسے لوگ تو ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں اور ہمارے ہاں بے خیر کے انتہا ہے سر عام جنہیں آپ دیوار پہ لکھا ہوگا آپ مشوق آپ کے قدموں میں محبوبہ آپ کے قدموں میں شوہر آپ کے قدموں میں شوہر تابے ہر بندہ غیرت سے خالی ہو کے پڑھ کے جا رہا ہے جو تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی نیلامی کے بورڈ لگائے بیٹھا ہے پھر اس کے پاس جا رہے ہیں کوئی بندہ اسے برا کہنے کو تیار نہیں ہے بتائیں بھائی آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کبھی کسی نے دیکھا ہے اسے برا کہتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہے اسے کبھی کہتے ہوئے کبھی کسی نے دیکھا ہے یہ بڑا غیرت بندہ ہے یار یار سن شام کی امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتا ہے کبھی کسی نے دیکھا ہے کبھی بھی نہیں بولیں گے یہ لوگوں کے گھر اجار چکے ہیں کبھی بھی نہیں بولیں گے یہ تو لوگ بکھار رہتا ہے جو بھی چار پیسے دے دے, دے, دے, دے دے اسی کی بولی بولیں گے, بولیں گے, بولیں گے اسی کے حق, حق میں ہو جائیں گے اللہ اکبر یہاں تک یہ مضمور ختم ہوا جی آگے یہ ذہن میں یہودی جو ہے نا یہودی کال جو ہوتا ہے اس کا کال بھی دو نمبری پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کی جو اس کا عمل ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے پیچھے لتبار کو نے پہ جادو کیا ہوتا ہے جادو یہ ہوتا ہے لوگوں کی نظر بندی ہو جاتی ہے پیسے تو پانچ روپے کا سکہ ایک ہی رہتا ہے وہ دو تھوڑی ہو جاتے ہیں کہ دو ہو جاتے ہیں نظر بندی کرتے ہیں اگر ایسے ہی یہ پھنے خواہ ہیں تو گھر بیٹھ کے بنا کے خود ہی کیوں نہیں کھاتے رہتے وہیں بیٹھ کے جناب پانچ کے دس دس کے پندرہ پندرہ کے بیس کر دیں وہیں بیٹھ کے کھاتے پیتے رہیں کوئی مسئلے نہیں بنے ان کو لیکن یہ جو گلی محلے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتب پانچ کو دس کر دیے تو جناب پھر کھاتے پھرتے رہے لوگوں کو دکھاتے رہے لوگ بھی کہتے ہیں یار واہ بڑا امیر بند ہے ہاں جی امیر بند ہے تو کھچو رہا ہے باہر آ کے انہیں سمجھا ہے مسئلہ اسے کہتے ہیں ملما سازی یہ یعنی کہ ایک دم حقیقت نہیں ہے وہ صرف رنگ چڑھایا اس نے حقیقت کا آپ کو دکھ رہا یہ پانچ کا سکا جو ہے یہ ایک نہیں دو ہے لیکن ہوتا ہے ایک ہی ہے وہ آپ کی آنکھوں میں پٹی باندھی اس نے نظر بندی کر دی اس نے جس طرح کر کے ان کی نظر بندی میں جو کوئی دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں وہ حقیقت کے خلاف ہے حقیقت ایک ہی ہے وہ دکھ دو رہے رہے ہیں ہیں دو دکھ چار رہے ہیں یہ حقیقت کے خلاف ہے یہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں حکیم گزرا کہ بہت بڑا بادشاہ وہ غریب تھا اس کے پاس تھا کچھ نہیں وہ غریب تھا بہت زیادہ اس کے پاس تھا کچھ نہیں اس نے, حاکم, حاکم نے اسے ایک دن تانا مار دیا اس کی باتیں سننے کے لیے حکمران جو ہے ایسے لوگ ساتھ رکھتے ہیں جیسے نواز شریف جو ہے نا یہ شغلی بندوں کو ساتھ رکھتا ہے لطیفہ سنانے والے بندے یہ بڑا شغلی ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ حکیم اس کے بعد جا کے بیٹھے اس نے کہا یار کبھی دعوت بھی کرا ہماری روز ہمارے دسترخواں پہ ہاتھ صاف کرتا ہے کبھی تو بھی کھلا دے اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس نے کہا کتنے بندوں کی دعوت کرے گا اس نے کہا جتنے بندے لا سکتے ہیں نا تم اتنے لے آنا اب وہ بھی سمجھ گیا اس کے پاس ہے تو کچھ نہیں ایسے چھوڑ رہا ہے چلو ہم بھی جائیں گے شکل میلہ لگا کے واپس آ جائیں گے چلو چار دن بیٹھ کے ہنسیں گے اس کی حرکت پر تو نے اتنے بندوں کو دعوت دی اور کھانا تم نے یہ کبھی پورا نہ کیا تو اب ہوا یہ کہ اس نے کیا, کیا ایسی نظر بندی کی بالکل جنگل میں اس نے ان سب کو بلایا جنگل میں بلایا جنگل میں بلا کے سارے کے سارے وہاں جمع ہو گئے اور یہ بات حقیقت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ایسی نظر بندی کی اس بندے ایسا حکین تھا وہ بہت بڑا اس نے سب کو جمع کیا رات کے وقت بلایا اس نے کہا رات کو آنا ہے رات کے وقت جب آئے تو وہ جنگل تھا بالکل لیکن جب وہاں پہنچے تو بہت بڑا شہر بنا ہوا تھا ہر بندے کے لیے الگ الگ ہجرا بنا ہوا تھا ہر بندے کے لیے پھر اس کے سامنے دسترخان بیچھا ہوا تھا ایسی لیٹن کے خود بادشاہ کے محلات میں بھی نہیں تھی ہر بندے کی نظر بندی ایسی کی اس نے سارے کتنے بندے لشکر آیا نا سارے کے سارے ان گھروں میں بیٹھ گئے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں شراب سب کو دے دی گئی کچھ ہی دیر گزری ہر ایک کے قبرے میں ایک ایک عورت بھی آگئی سارے ساری رات جناب وہاں مسکین کرتے ر سب کو وہی نیند آ گئی صبح جب اٹھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسے پڑے ہوئے صبح ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی انہیں ایسے پڑا ہوا ہے مٹی ہے وہاں کو مٹی کو جپی ڈال کے پڑا ہوا ہے کسی چیز کو جناب چپکا ہوا ہے کو کسی چیز کو چپکا ہوا, ہوا ہے ایسے جناب ننگے دڑنگے پڑے ہوئے سارے تو جو کچھ رات دیکھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھا وہ حقیقت نہیں تھا جو کچھ رات دیکھ رہے تھے اسی طرح کر کے جس طرح کچھ لوگ جو ہیں ان کا عمل ایسا ہوتا ہے نا حقیقت کچھ اور ہوتی ہے دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے اسی طرح ان کا قول بھی ایسا ہوتا ہے پیچھے یہودیوں کے عمل کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں کی نظر بندی کرتے ہیں پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں شوب بازی دکھاتے ہیں آج اس سائے مبارکہ میں آج نمبر ایک سو چار میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے قول کی کول کے قول کے اندر ان کے کہنے کے اندر جو دو پالیسی تھی دو رخی تھی اسے ظاہر فرمایا है? है? اور مزے کی بات دیکھیں یہاں پر جو خطاب کیا جا رہا ہے نا جس لفظ سے جس لفظ کا انتخاب ہوا یہ یادین کا جو لفظ ہے قرآن کریم پورے میں 88 مرتبہ ہے کتنی مرتبہ ہے یادین امنو کتنی بار ہے اٹھاسی مرتبہ ہے اور یہ خطاب مکہ میں نہیں ہوا یادین امنو یہ خطاب مکہ میں نہیں ہوا یہ خطاب مدینے میں آ کے ہوا ہوا ہے مدینے میں آگے ہوا ہے اور جہاں بھی یہ آیت یادین آئے گی نا پورے قرآن میں تو آپ یقین کر لیں یہ آیت مدنی ہے کہاں نازل ہوئی ہے مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہاں ایک عجیب ایک چاشنی ہے ایک لطف ہے اس کلام کے اندر یا یائی اللہ آمنو میں ذرا غور کریں تو یہ بات کھلے گی ہم پر جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ کسی کو کہتا ہے یار فلاں نام لے کے کہتا ہے یار زہد یہ یا بشیر نظیر جو بھی نام ہے اس بندے کا اسے کہتا ہے یار میرا کام تو کر دے تو کام کر دے گا لیکن ایک بندہ ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا عاد ہو چکا ہے یار میرا مرنا جینت تیرے ساتھ ہے جو بھی کہے گا جہاں بھی پکارے گا میں وہی وہ موجود ہوں گا یہ معدہ ہو چکا ہے اچھا اب اسی بندے کو وہ بشیر کیا کہ پکارے گا تو بات اور ہوگی کہ نہیں؟, نہیں اسے نظیر کہہ کے پکارے گا تو بات اور ہوگی اگر اسے یہ کہے او میرے بھائی اب ذہن اس کا فورن اس کا طرف جائے گا ہاں یار میری تو اس کا پگڑی ہم نے بٹائی ہوئی ہے میری اس کے سر پہ پگڑی ہے اس کی میرے سر پہ پگڑی ہے میرے بچے اس کا ادب کریں گے اس کے بچے میرا ادب کریں گے میں اس کے لیے جان دوں گا یہ میرے لیے جان دے گا ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعمن کریں گے تو یہ تو ہی معاہدہ یاد کروا رہا ہے مجھے بھائی کہہ کے بشیر نظیر کام کروانا ہے لیکن جو عجیب کیفیت بندے کی عجیب ترغیب اس بندے کو ملے گی بھائی سننے سے یہ دوسرے لفظ میں نہیں ہے اسی طرح کر کے ربت بار بندہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دیتا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ ایک موحدہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان بے شک سبحان اللہ اور اس کے بندے کے درمیان موحدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے مولا تیرے علاوہ الہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی مسبود نہیں ہے مطلب کیا ہے اس کا مولا میرا سر جھکے گا صرف تیرے حکم کے سامنے, سامنے تیرے حکم کے سامنے اور سر جھکے گا اس کے حکم تیرا ہو اور جھکے گا اس حکم پر جو تیرے حبیب کے واسطے سے آ رہا ہوں تیرے محمد رسول اللہ یہ واسطہ ہے درمیان میں تو یہاں پر کیا ہوا اللہ الہ اللہ جو ہے یہ معاہدہ ہے رب تبارک و تعالی کے ساتھ تو رب تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اے لوگو اے لوگو وہ نہیں فرمایا یہ بھی کہہ سکتا تھا بشیر نذیر فلاں فلاں فلاں یہ نہیں کہا بلکہ اللہ تعالی نے میں امن ہوں اے وہ لوگو جو میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو اللہ اکبر, اللہ اکبر میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو صرف میری مانو گے میرے ساتھ معاہدہ کر چکے ہو تو میرا حکم مانو گے اے ایمان والو اور دوسری بات دیکھیں دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا ایمان والے ہیں تو سبحان اللہ یہاں ایمان والا کہہ کے کہ جو آگے حکم دیے نا رفتار نے یہ اتاد دو طرح کی ہوتی ہے اتحت کتنی طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک اتات ہوتی ہے حکم دینے والے کو حاکم سمجھ کر کیا سمجھ کر حاکم سمجھ کر ایک اتات ہوتی ہے حکم دینے والے کو محبوب سمجھ کر اپنا پیارا سمجھ کر مشوق سمجھ کر کہ نہیں اب جہاں پہ اتات ہوگی اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے بتائیں بھائی جیسے لوگ بےچارے باہر جا رہے ہوں گے چلان ہی کٹ جائے تو کم از کم جتنا ممکن ہو سکے گالیاں دے کے چلان دیں گے <laughs> اطاعت تو ہے اتا تو ہے لیکن بتائیں یار وہاں گالیاں تو دیں گے نا حاکم تو مانا ہے انہیں لیکن ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ اسے برا بھی کہہ رہے ہیں اطاعت ہو رہی ہے پیسے بھی دے رہے ہیں ساتھ گالیاں بھی دے رہے ہیں بینک کے باہر بھی کھڑے ہیں بینک میں بیٹھے بندے کو سار سار سار سار ساتھ بھی میڈم مینڈک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میڈم وہ مینڈک بھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہہ رہے, بھی کہہ رہے بتمیز بھی کہہ رہے ہیں سارا कुछ کہہ رہے ہیں کھڑے بھی ہیں آدمان ہاں جی بتائیں یہاں بھی لوگ آتے ہیں کوئی بندہ آ کے پانچ سو روپے دے بتائیں پانچ سو روپے دے کے کبھی گالی دے گا ہمیں یہ دینا جو ہے نا رفت مارک وہ تال کی محبت میں ہے مس سے گلے میں پانچ ہزار روپے بھی ڈالے گا نہ بندہ گالی نہیں دے گا یہ نہیں پانچ ہزار ڈال کے انہیں گالی دے دے یہ مجھے گالی دے دے بڑے گندے بندے نہیں آ رہی ہے تو لو پانچ ہزار کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کہیں سمجھ آیا مسئلہ وہاں پہ پیٹرول ڈلوانے جائیں گے نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو گالیاں پڑیں گی تھوڑی تھوڑی چار چار کترے سب کو یعنی سمجھ ائی جیسے پگ کے سامنے کوئی بندہ پسینے والا بدبو والا بیٹھ جائے اس کے آگے سارے کے سارے ناد بند کر کے بیٹھے ہوں گے بیچارے ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو تھوڑی تھوڑی پڑتی تو ات اتاد جو ہے اب جیسے مثال کے طور پر میرے دو شاگرد ہوں۔ ایک شاگرد وہ ہے جو محبت کرتا ہے میرے ساتھ میرا ہر کام خود کرے گا وہ ہر کام خود کرے گا۔ جناب کپڑے سی کرنے ہے۔ کوئی اور کام ہے خود کر ہے۔ وہ تھکے گا نہیں کیوں محبت ہے نا محبت نہیں تھکنے دیتی کہ تھکنے دیتی ہے محبت کبھی بھی یہ نہیں کہے گا مر گئے جی اچھا ایک طرف دوسرا حرام خور جسے کہیں جی آپ یہ کام کرو جسے محبت نہیں ہے ایک محبت کا تعلق قائم نہیں ہوا وہ کیا کرے گا پہلے تو کام میں الٹا سیدھا کرے گا کہے گا بھائی صحیح تو تھکے بیٹھ جائے گا کیونکہ محبت نہیں ہے نا صرف حکم سمجھ کے بھی استاد ہے ماننا پڑے گا جی بس کیا کریں آپ کرنا پڑے گا اس ہے. کیا دیا تو رب تبارک و تعالی نے تو یا پھر مومن کا وہ ہیں جو رب کی محبت میں انتہائی سخت ہیں رب کی محبت میں انتہائی سخت ہیں مومن بتائیں یار مطلب کیا یہاں لفظ عشق بھی آ سکتا تھا رب کو رب کے لیے اس کا لفظ کے مومن کو رب کے ساتھ عشق ہے لیکن رب تعالی نے لفظ کیا ارشا فرمایا یہ رب کی حکمت ہے اشد ایک ہوتا ہے شدید محبت شدید کہتے ہیں بہت سخت کو اشد کہتے ہیں اس سے زیادہ ہو ہی نہ سکے محبت کہ اب کتنی محبت کی جائے بھائی اللہ وقبر اشد اللہ یہ بھی کاش کہ ہمارے مجموعوں میں رب تعالی کی محبت کی بھی باتیں بیان کی جائیں رب کی محبت کی باتیں نہیں ہیں اپنے پیروں کی شان بیان ہو رہی ہیں ساری ساری رات میرا پیر میرا پیر بتائیں تو یار اپنے رب کی بھی بات کرو عشق الہی کی بھی بات کرو عشق خدا بندی کی بھی بات کرو جو ہمارے یہاں اللہ تھے ہمارے بحرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں رب کے ساتھ عشق کیسا ہے آپ کا فریشتوں نے کہا نا مولا ابراہیم تیرا جو تیرے ساتھ محبت کرتا نا اسے سے تجھے مال دے رکھا ہے اتنا اس لیے محبت ہے پرمایا چلو مال پہ ہی ازمائش کر لو اے مال پہ ہی ازمائش کر لو جبریل امین علیہ السلام آئے زمین پر آپ انسانی شکل میں آئے ازبراہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں وہ کھڑے ہو کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا نا جی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ابراہیم علیہ السلام پہ میرے سونے کا نام لیا کسی نے دوڑتے ہوئے آئے کہا یار ایک بار تو, وہ سنا تو جبریل کہنے لگے جی وہ تو میں نے لیا تھا اپنی مرضی سے اگر تیری مرضی سے ہوگا تو پھر میں اپنی مرضی کے پیسے بھی لوں گا تجھ سے کچھ دے گا تو سناؤں گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی کہیں ان کا جی چوتھائی حصہ بکریاں ساری ہزاروں بکریاں چوتھائی حصہ بکریاں تیری آپ نے سنا دیا تاری ہو گیا کہا ایک بار اور حصہ بھی تیرا وہ بھی حصہ بھی اب اور بکریاں تیری ہو گئی نا چرانے کے لیے مجھے رکھ لے میرے مالک کا نام سنا تیرنا یار ہے اشد حب اللہ کا مزر اشد حب اللہ کا مظاہرہ کیسے کیا ابراہیم علیہ اللہ اکبر ایک بندہ تھا یہاں بچہ تھا چھوٹا سا بچہ تھا وہ بڑا سارا کشکول اٹھا اٹھا کے کے اس اس اس وقت یہ کا کا ایک پارک ہے ہے نام اس کا مجھے بول رہا ہے. اس نے وہ کشکول اٹھا کے نا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس نے دیکھا کہ عیسائی انگریز رہتے تھے اس وقت اس نے دیکھا کہ عیسائی ہے چوڑا وہ جناب اس نے پینٹ کوٹ پہنا وہ بچہ تھا اسے کیا پتا وہ گیا اس نے جا کے اسے کہا اس نے کہا یسو مسیح کے نام پہ کچھ دو مجھے ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> سو مسیح یعنی علیہ السلام کے نام پہ کچھ دو آگے سے اس اس نے نے کہا کہا تو مجھے محمد کے نام پہ کچھ دے دے اس بچے نے زور سے چیخ ماری اور اس کا کشکوڑ وہی گر گیا اس نے نے کہا نام لیا تو میرے محبوب سونے کا اور پیسے مانگے تو نے مجھ سے جان مانگتا وہ نکال چال کے یہاں رکھ دیتا میں تیرے سامنے بتائیں عشق تو یہ ہوتا ہے بھائی تو رب تبارک بتا نے اس آیا مبارک میں یہ نہیں کہا میں کچھ اور سمجھ کے تم میری امتحاد کرو شَدُّ حُبَّ وہ حوالہ ساتھ ہے مومن وہ ہے جو سب سے سخت محبت اس کی ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اشعہ فرمایا کہ میرا حکم مان اس طرح کر کے میرے عشق میں میرا حکم مان کہا کہ تجھے تھکا وڑنا ہو کہا کہ تجھے تھکا وڑنا ہو،, ہو نماز پر کے جو بندہ تھک جائے تو سمجھیں وہ مجبوری پڑھ رہا ہے مزدور ہے وہ عاشق نہیں بنا بھی شک نہیں بنا ابھی درس تھوڑا سا سنا قرآن کا ایسے تھکا پڑا جناب نا مجبور بن کے نہ سن یہ اس لیے سن کے میرے رب سنے کا سونا کلام ہے ہاں پھر دیکھ اس کی چاشنی تجھے محسوس ہوگی پھر ایمان تیرا اس میں بلبلے اور جذبے میں پیدا ہوں گے پھر تیرا دل اور مانگے گا بات لکھو تو نا کوک پر دل مانگے اور دل وہ نہ مانگے اور دل یہ مانگے اور ہاں دل یہ مانگے اور قرآن دل کے اندر طلب پیدا ہو جیسے پیاسے بندے کو پانی کی طلب ہوتی ہے بھوکے کو روٹی کی طلب ہوتی ہے سونے والے کو بستر کی طلب ہوتی ہے اسی طرح کر کے ہر بندہ خطاب جو ہے یہ بندے کے اندر عجیب کا پیدا کر دیتا ہے اور محبت بھی رب رفتارہ کے ساتھ رب تبارک و اتارنے نے فرمایا میرا حکم مان میرے عشق میں مبتلا ہوگا میرا عشق مان میرے، میرا حکم مان میرے عشق سے سرشار ہو کر میں پھر دیکھ جنت سے بھی تجھے کوئی نہیں روک سکے گا کریما کا صلی اللہ علیہ یہی لوگ حساب ہو گیا تو پھر ہماری مال تھا وہ رب کے نام پہ دے دیا جان تھی وہ قربان کر دی اب حساب کس چیز کا دیں گے ہم تو گے رب تعالیٰ بارگاہ میں مولا تیرا حکم ہوا ہے یہ نہیں کہ رب حکم دے رہا ہے رب نے منع کیا ہوگا انہیں بھی رب ہی کہے گا جاؤ انہیں بھی رب کہے گا روکو انہیں ان کی شان ظاہر کرنی ہے مجھے جیسے قیامت والا دن ہوگا ہم سارے حدیث پڑھتے ہیں نا قیامت والے دن شفاعت ہماری حضور نے کرنی ہے ہے یا نہیں ایسا پھر سارے عالم سارے مولوی ساری عوام کیا مت بول یہ بھول جائیں گے یہ بات بھول جائیں گے یہ یاد ہوگا یہ میری ماں ہے یہ یاد ہوگا یہ میرا باپ ہے یہ یاد ہوگا میرا بیٹا ہے یہ یاد ہوگا میری بیٹی ہے لیکن یہ بات بھول جائیں گے اس لیے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ ہمارے ابا ہیں آپ مہربانی کریں پھر نو علیہ السلام کے پاس وہ نور علیہ السلام کا راہ دکھائیں گے پھر وہاں سے آگے آگے آگے نو صلی علام کے پاس پھر عیسائی علیہ السلام کے پاس آئیں گے عیسع علیہ اللہ کہیں گے آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں جنہوں نے آج تمہارا کام بنانا ہے آؤ میں وہاں لے چلتا ہوں تو یہ رب تمہارا کو تعلق بھلائے گا کیوں تاکہ اپنے حبیب کو مقام بلند دو. دوسری جگہوں پہ گھوم پھر کے ذرا آ جائے نا آپ جب جاتے ہیں کسی دکان سے سودا لینے کے لیے وہ کہتے نہیں چلو پھر یہ مہنگی دے رہے ہیں آپ وہ کہتا ہیں چلو پھر آگے مزید مارکیٹ دے رہے ہیں پھر بندہ اسی کے پاس جاتا ہے یار آپ ٹھیک دے رہے تھے آپ یہ میں دے دیں تو اللہ تبارک مطالعہ کیا مت بول دیں حضور کی شان ظاہر کرنے کے لیے حضور کا مقام اور مرتبہ مزید بلند کرنے کے لیے لوگ جو دنیا میں جن کی آنکھیں بند ہے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ یہ بات بھلا دے گا بھول جائیں گے سارے اس لیے آدم علیہ السلام کے پاس موس علیہ السلام کے پاس لو علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس عیص علیہ السلام کے پاس پھر عیص علیہ السلام لے کے بزرگ کے بار گاہ میں آئیں گے آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں تو یہ اللہ تبارک کو تعلق شام ظاہر کرنے کے لیے فرض کو بھی کہے گا نہ جانے دو انہیں کہے گا جاؤ وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں مولا ہم کیا کریں اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ جانے دیتے نہ جانے دیں میں تمہیں پر لگا تو تم اڑ کے وہاں سے چلے جاؤ اڑ کے چلے جاؤ اور انہیں بھی تو کہہ سکتا جانے دو بھائی رب کا حکم ہو جائے گھر وہ نہ جانے جائے کیسے ہو سکتا ہے فشت رب کی نہ فرمانی کر سکتے نہ رب تبارک مطالعہ اپنے بندوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ایسے معاملات فرماتا ہے تو رب تبارک وطال کیا شاہ فرمایا جی دیکھیں یہاں عیسائی مبارک کے اندر معاملہ یہ ہوا یہودی آکال کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور آکال صاحب کے سامنے آکر ایک لفظ بولتے تھے صحابہ کرام بھی بولتے تھے رائے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو کہتے حضر ہماری رعایت فرمائے ہمارا لحاظ فرمائیں ایک بات اور ارشا فرما دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے ہم سمجھ سکیں یہ گزارش کرتے حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے تو یہ چونکہ ایک لفظ جو رائے ہے یہ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی احمد بنتا ہے کیا بنتا ہے احمد بنتا ہے تو یہودی جو ہے بڑے خوش ہوئے کہ پہلے ہم چھپ چھپا کے ان کو گالیاں دیتے تھے اب موقع بن گیا کہ یہ بھی وہی لفظ بولتے ہیں ہم بھی وہی لفظ بولیں گے اور ہم اپنا دل راضی کر لیں گے اور یہ اپنا کرتے رہیں گے یہ رائے کا معنی رعایت کریں کریں گے مرا آپ سے یہ لفظ مانا لیں گے اور ہم ریع... رائے کا معنی اپنی لغت کے مطابق لیں گے اور رسول اللہ ساموں دیا کریں گے دیکھ لیا آپ نے کیسے وہ اپنے قول کو چھپا رہے ہیں یہاں یہ بھی ذہن میں رہے یہ ان کی گستاخی صراحتن نہیں تھی بلکہ اشار اور کنایا تھی عرب کی لغت میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا عرب کی لغت میں رائے بمانا احمد تھا ہی نہیں یہ رائے بمانا احمد یہ یہودیوں کی لغت میں تھا تو یہودیوں نے آکال کی بارگاہ میں یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کافر قرار دیا آئے ببارگاہ آگے آ رہی ہے اچھا ایک طریقہ ان کا اور تھا رائے رائے جو ہے نا رائے عین کے نیچے جو زیر ہے اسے تھوڑا کھینچ لیتے تھے ایک آدھ الف کھینچ لیتے تھے مزید رائی چرواہے کو کہتے ہیں مکریاں چرانے والا نعوذ باللہ نقد رسول اللہ علیہ کو سامنے بیٹھ کر کہتے تھے رائےا آپ ہمارے چرواہے ہیں اور یہ لفظ جو ہے ان کی گستاخی یہ درپردہ تھی ظاہریہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں یہ بات سمجھا دیں ہمیں سمجھ نہیں آیا دیکھیں اللہ تبارک کو بتا لیں آگے کیا فرمایا میں رائے اب رائے جو صحیح لفظ تھا نا صحیح لفظ تھا اس کے بولنے سے منع کر دیا بلکہ کیا فرمایا میں کہ تم انضر نہ کہو کہو انذرنا انذرنا جب کہو تو یہ کمی ہے جو گستاخی کر رہی ہے یہ بھی گستاخی نہیں کر سکیں گے اس مبارک نے کئی سارے مسائل واضح کر دیے ایک تو یہ کہ یہودی گستاخ جو ہیں یہودی کافر مشرک جتنے بھی کافر ہیں انہیں بھی رسول اللہ علیہ شام کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی آج یہاں الو کے بٹے کہتے ہیں وہ تو کافر ہیں وہ جب نہیں مانتے بڑا کفر کر رہے ہیں یہ تو پھر بات کی بات ہے کیوں بھائی یہودی بھی تو نہیں مانتے تھے آ کرام کے غلام حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب یہ آیا مبارک نازر ہوئی نا کہ یہ تو حبیب کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ تربار لے کے باہر آ گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا آج کے بعد نے یہ لفظ راج نہ بھی بولا حضور کے بار کا یہ لفظ بھی نہیں بولنا یہ دیکھیں کسی بندے کو متلی آتی نا لفظ الفاظ جو ہے نا ان کے چناؤ میں بھی دھیان رہنا چاہیے ان کے چناؤ میں بھی دھیان رہنا چاہیے کوئی بھی لفظ آپ بولتے ہیں لفظ دونوں کے مانا ایک ہوتے ہیں لیکن ایک میں ادب والا پہلو ہوتا ہے ایک میں ادب والا پہلو نہیں ہوتا یہ نہیں سمجھا مسئلہ جیسے دیکھیں حدیث پاک کی مثال ہے آکل شام نے فرمایا کہ جس بندے کو متلی آ رہی ہو الٹی آنے کو آ رہی ہو طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہو تو اس کے لیے ایک لفظ بولتے تھے عربی زبان میں خواب نفسی خواب نفسی اس کا معنی یہ کہ میرا نفس خراب ہو رہا ہے دل خراب ہو رہا ہے میرا متلی آ رہی ہے مجھے اس کی جگہ آکل صاحب شام نے جو لفظ دیا مانا اس کا بھی وہی ہے مانا دونوں کے ایک ہے نفس خراب ہونا لیکن اس کے اندر عدب والا پہلو ہے کیا ہے عدب والا پہلو ہے اس میں یہ لاسے کا نفسی میرا دل جو ہے میرا نفس جو ہے وہ تھوڑا سا بگڑ رہا ہے طبید میری بگڑ رہی ہے لفظ وہی وہ ہیں لیکن چونکہ ایک میں عدب والا اور خبیث کا لفظ وہاں تھا اس لئے منع کر دیا گیا اور یہاں دوسرا لفظ تھا اس کی اجازت دے دی گئی میں اس کی مثال عام روز مرہ میں دیتا ہوں کسی سے یہ پوچھنا چاہیں گے نا آپ کے ابا جی زندہ ہیں تو اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں بندہ یہ پوچھ لے کہ آپ کے ابا جی کیا کام کرتے ہیں کیسا دب طریقہ ہے کئی پگل کے بچے ان لوگ پٹھا یہ پوچھتے ہیں آپ کے ابا جی زندہ یا مر گئے ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں یا مر گئے ہیں بتائیں یار یہ لفظ سن کے اس کے بیٹے پہ کیا گزرے گی اس کی ایک اور مثال مانا دونوں کا یہ ایک ہے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہے دونوں سے مقصد ایک ہی پورا ہو رہا ہے لیکن ایک میں ادب والا لفظ ہے دوسرے میں بیدبی والا لفظ ہے جیسے مثال کے طور پر بندہ کسی کو کہے یار آپ کے ابا جی جو ہیں وہ کہاں ہیں ادب ہے نا اس میں وہ یہ کہ یار تری امم کا شور کدھر ہے, ہے بات تو ایک ہی ہے بات تو ایک ہی ہے لیکن ایک, ہے لیکن ایک میں ادب والا پہلو ہے ایک میں بےدمی والا پہلو ہے بھی میں حضور کو یہ لفظ اس معنی میں بولے لیکن وہ لفظ جس میں بےدبی والا پہلو پایا جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اسلام پر بھی حرام کر دیا کہ یہ تم نے یہ بھی نہیں بولنا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں بولنا تم اب اس سے کیا ثابت ہوا ہر وہ لفظ جو زو مانا ہو دو مانے رکھتا ہو اچھا مانا بھی برا مانا بھی وہ رسول اللہ السلام کے لیے بولنا جائز نہیں ہے من ہے آرام ہے وہ یہ ایک بندہ تھا وہ ترمے والا قرآن پڑھتا تھا کون سا قرآن ترمے والا قرآن ایک عالم کے پاس چلا گیا کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائےنا نہ کہو تو میں نے یہ ترجمہ پڑھا تھا تو اب میں جب پڑھتا ہوں نا لاتول رائے نہ وکول نہ تو رائے نہ نہیں پڑھتا ہوں پڑھتے ہوئے رائے قرآن میں پڑھ لیا کریں لیکن قرآن کا کریم کریما پڑھ کے پاگل بیٹھ کے پڑھتا تو یہ رائے یہاں نہیں منع کیا جا رہا کہ آیت میں نہیں پڑھنا منع کیا جا رہا کو نہیں کہنا آکل السلام کو نہیں کہنا اب وہ چونکہ پاگل مرجے اور میں گندی کا شگیرتا تو وہ کہنے لگا جو میں نے ترما پڑھا ہے اس میں لکھا ہوتا کہ رائے نہ کہو تو میں جب پڑھتا ہوں رائے کہتا ایک پاگل نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کسی نے کہا کہ کیا کرتے ہو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میں میں لا تقرب نماز کے قریب نہ جاؤ اس نے کہا الو کے پٹھے آگے بھی پڑھ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہتے آپ پورے قرآن پہ کو عمل کر سکے اس نے کہا نہیں اس نے کہا تو پھر جتنے بھی میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں تم کا تم کرتے جاؤ کیسے پاگل ہیں آگے کیا کہا ہے رب تالا نے کو باپ کہیے بیٹے ماں بہن کے سامنے نہیں آنا جب تم نے کپڑے نہ پہنے ہوں وہ کہا تھا ماں بہن کے سامنے نہیں آنا تو میں تو لیے لوگوں کے سامنے نہیں جاتا نے بھی شرط لگائی تھی جب تم نگا ہو ماں بہن کے سامنے نہیں آنا مست میں نہیں جانا تم نے جب تمہارے کپڑے بہ لے اب بندے کہ موری صاحب نے کہا تھا نہیں آنا میں اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کپڑے بہ صاف کپڑے پہن کے آ سکتے ہو تم اللہ تبارک تعالی نے کیا ارشا پرما جی دیکھیں لا تقول رائے میرے حبیب کی بارگاہ میں رائے نہ کہو مقول ان اور تم یہ کہو ان یا رسول اللہ, اللہ, رسول اللہ. یہ کہنا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائے اور آگے پتہ کیا وس مو تم سنو ہی غور کے ساتھ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے وس تم کان لگا کے کیوں نہیں سنتے توجہ کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہیں یہ کہنے کے موقع ہی نہ بس کے ساتھ سنو میرے ابھی کی بات اس سے کیا ثابت ہوتا اللہ اکبر اکل ایسا تو کے کسی آبی ہیں وہ فرماتے ہیں باتیں جب یہ یادین آمن ہوا ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں باتیں ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے کون کھڑے کر لے کیوں ہم ہیں کہ یہ وہ لفظ ہے یائی اللہدین امر اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم پیش انبیاء اکرام کی امتوں میں سے کسی کو بھی نہیں کہا کسی کو بھی نہیں کہا کسی امت کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا یہ خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو کیا آل ہے تو ہم ہیں جب یہ سنو نا یائی اللہ امر تو اپنے کان ادھر کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تم سے مخاطب ہو رہا ہے خالق آل اور مالکوں کو تم سے خطاب فرما رہا اتنی بڑی بات اتنی بڑی عظمت اور آگے دیکھیں جی ولل کافرین عذاب ال الیم <مازم> اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کیا مطلب میں مطلب؟ <مجازم> جو بھی بندہ حبیب کریم علیہ السلام کی بیعت بھی کرتا ہے گستاخی کرتا ہے وہ کون ہے کافر کون ہے کافر ہے عذاب ال الیم اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے عذاب سے نہیں چھوٹے گا اس ایت مبارکہ نے واضح کر دیا اکل السلام کا گستاخ کون ہے کافر اکل السلام کا گستاخ کون ہے کافر ہے اور عیسائی مبارکہ سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا قرآن پاک میں پہلی جگہ یہاں جہاں پہ یادینہ آمن ہوا ہے نا وہاں پہ ربتبارک وطالعہ حضور کی نموز کا مسئلہ بیان کیا ہے اللہ اکبر اس سے آکل اسلام کی نموز کا مسئلہ جو ہے اس کی بھی اہمیت بازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق آتا ہے